السلام علیکم شاہ جی، صاحب جی وعلیکم السلام کون سا السلام علیکم جی شاہ صاحب ممتاز قادری صاحب نے جس طرح توہین رسالت میں سلمان تاثیر کا قتل کرا تھا تو اس طرح ہم لوگ کیا گستاخل اس طرح قتل کرتے ہیں بڑا خطرناک مسئلہ پوچھایا آپ نے سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہے توہین رسالت کی سزا سوائے قتل کے کچھ نہیں اس کو قتل کیا جائے گا یہ جو بحث چھیڑی غامدی نے اس کا ایک شاگرد جس کا نام محمد عمار لاہور کا اس نے بھی ایک رسالہ لکھ کر کے ابہام پیدا کیا کہ فقائے احناف حنفی فقا کی روشنی میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی بتائے کہ گستاخ رسول کے سزا موت ہے یا نہیں وغیرہ یہ اس کا جواب بھی دیا گئے تو جو حضور کی توہین کرے اس کی سوائے قتل کے کوئی سزا نہیں حضور علیہ السلام کے دور سے آج تک اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو قانون ہے حضور علیہ السلاۃ وسلام کے گستاخ کو موت یہ جب ہم قومی اسمبلی میں تھے الحمدللہ یہ قانون ہم نے بنایا اور لوگوں نے بنایا اس وقت تو یہ سزا تھی تین سال تین سال قابل تصویہ قابل زمانہ اس کے بعد آئین میں امینڈمنٹ ہوئی جناب اس میں قانون میں تازیرات پاکستان میں اور یہ سزا میں ہوئی کہ حضور علیہ السلام یا کسی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ثابت ہو جائے یا قرآن مجید پر خانہ میں گستاخی کرے تینوں 295A, اور سی یہ سی کا اضافہ ہم نے کیا 295 اس میں یہ ہے اگر پائے ثبوت کو یہ بات پہنچ جائے کہ کسی نے حضور کی گستاخی کی تو اس کی سزا سزائے موت ایک بار جو لوگ ابہام پیش کرتے ہیں کہ دیکھی فلاں فقیہ نے لکھا کہ توبہ ہے فلاں فقیہ نے لکھا توبہ ہے الا حضر فاضل بریلوی نے فتح و رضویہ کی چھٹی جلد میں اس کی وضاحت کی اور بھی کتابوں میں کہ جن فقان لکھا کہ توہین رسالت کی توبہ ہے اور جنہوں نے لکھا کہ قتل یہ دونوں کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو کوئی آدمی جس نے توہین کا ارتقاب کیا حضور علیہ السلام کی شان تو اس کی توبہ قبول ہونے کا مانا یہ ہے کہ وہ ابدی عذاب سے بچ جائے گا قتل ضرور کیا جائے گا کسی آدمی نے حضور کی شان میں گستاخی کی پھر اسے قتل کیا توبہ کرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوگی کفن دفن ہوگا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا اور کسی آدمی نے توبہ نہیں کی اور توبہ کرنے کے کرنے کے توبہ نہ کرنے پر قتل کیا گیا تو اب اس کی سنت کے مطابق نہ کفن دیا جائے گا نہ جنازہ ہوگا بلکہ آلہ حضرت نے یہ تک لکھا کہ ایک تنگ گڑے میں ڈال کر اور اوپر سے اینٹ پتھر ڈال دیے جائیں تاکہ اس کی بدبو سے لوگ پریشان نہ ایک بات اب آئیے ممتاز تادری نے قتل کیا اچھا یہ بات صاف ہو جائے سارے دنیا بھر میں لوگ اس کو سنتے ہیں تو وہ بھی سننے ہمارا نقطۂ نظر کیا ہے کہ صاحب اگر ہم اس قتل کو جائز کہہ دیں تو کوئی آدمی بھی کسی کو قتل کر دے گا اور کہہ دے گا کہ میں اس نے حضور کی شان میں گوستاخی کی ایک تو ہے انفرادی مسئلہ یہ نہیں ہوگا کسی کو بھی آپ قتل کر لیکن سلمان تاثیر نے جو حضور کی گستاخی کی پوری دنیا کا میڈیا اس پہ گوا ساری دنیا نے سنا اس کو لوگوں نے جب یہ کہا یہ سارا ریکارڈ موجود ہیں ویڈیو بھی موجود ہے میرے پاس بغیر اس کے میں سبوت کے بات نہیں کرتا تو کسی نے کہا کہ علماء نے فتوی دیے ہیں اور کہ بھائی یہ توہین رسالت کا مرتکب جو اس کی سزا سزائے موت ہے اس نے کہا مفتیوں کے فتح پر جوتی کی نوک پہ مارتا یہ اس نے کہا اس کے مرنے سے ایک دن پہلے کالج میں ایک جلسہ تھا ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر اس سے سوال کیا تو اس نے کچھ کہا جواباً اس لڑکے نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی کہ جو اللہ اس کے رسول کو ازیت دیں تو اللہ تعالیٰ اس سے نمٹے گا اس نے جواب کیا دیا نمٹ لے اللہ تعالی تو نمٹ لیا اللہ تعالی اب کی تکلیف ایک بار پھر اس کے بعد اب انٹرنیٹ پر بیٹھے اور اس کے بیٹے کی کتاب پڑھے اس کی ایک بیوی سکھ تو تیسری بیوی ہے اس کی ایک بیوی اس کی سکھ تھی اس کا لڑکا جرنلسٹ ہے لندن میں اس کی اس وقت عمر ہوگی تقریباً انتیس سال اس نے اپنے باپ کے بارے میں کتاب لکھی وہ لکھتا ہے کہ میرا باپ بغیر شراب کے نہیں رہ سکتا اور خنزیر کا گوشت تک بھی کھاتا پوری کتاب پڑھ لیا اور اس کو حلال جانتا ایک مرتبہ خود سلمان تاثیر کہتا ہے کہ میں نے قران مجید نہیں پڑھا ایک دفعہ کسی معاملے میں یہ جیل گیا تو جیل جانے کے بعد کوئی کتاب نہیں تھی پڑھنے کی یہ سارا انٹرنیٹ پہ موجود تو میں نے قران مجید کا مطالعہ کیا پڑھا پورے قران اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے کام کی کوئی چیز پورے قرآن میں نہیں کفر بھی دیکھی کیسا سمجھ گئے اور اس کے بعد جو واویلا ہوا آپ پورا کوئی وکیل بیٹھا ہو یہاں قانون تھا تو میری بات کو یقیناً صحیح طرح سمجھ لے گا آپ بتائیے کہ یہ جو آسیہ بی بی جس نے توہین رسالت کی اس کو سزا دی ہے یہ مولوی پر مفتیوں پر اثر ہے اس کو سزا موت کس نے دی دارجیدیا نے دی ہے میں نے دی سیشن کورٹ نے دی سیشن کورٹ جو ہے وہ آپ کا کورٹ ہے سیشن کورٹ اس نے سزا موت دی. سنائی اس کو موت سنانے کے بعد کتنے مرحلے ہیں آپ سنیے جو موت سنانے کے بعد مرحلہ یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ جائے۔ ہائی کورٹ یا تو اپنے یہاں مقدمہ چلا ہے یا سیشن کو دوبارہ لگ دے کہ اپ اس کیس کو دوبارہ دیکھ اور ہائی کورٹ میں مقدمہ چلے۔ ہائی کورٹ بھی اگر سزا موت کو برقرار رکھے اب سپریم کورٹ جا۔ سپریم کورٹ بھی اگر سزا موت کو برقرار رکھے اب اس میں نظر ثانی کی درخواست بھی دی جا سکتی۔ نظر ثانی میں بھی سپریم کورٹ مسترد کر کے سزا موت کو برقرار رکھے اب صدر سے اپیل ہے۔ تو کتنے مرحلے ان سب کو عبور کر کے سلمان تاسی صاحب جیل پہنچ گئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اپنے بیوی بی بچوں کو بھی ساتھ لے گئے اور اسے اپلیکیشن لکھوائی اور یہ کہا کہ میں تمہیں رہا کروں گا اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو بحث ہوئی ہے تو یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا نا کسی کو موت کی سزا دے دی جائے جب قانون بنے گا تو سارے تقاضے پورے ہوں گے تو اس نے یہ کہا یہ کالا قانون لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے قانون بنا اب میں آپ میں تو خود اس میں تھا آپ سوچیے دو سو سینتیس اراکین تھے اس کے جس میں سینتیس خواتین اقلیت کے سننی لیا اقلیت کا ایک بہت بڑا سیٹھ ہے سن کا جس کا نام چمن داس وہ میں موجود تھا ایک اور ہے جس کا نام بھگوان داس وہ اسمبلی میں موجود تھا اور چمن داس کی بیوی جس کا نام لیلا تھا وہ بھی اقلیتی نشیز پر ہندوؤں کی ایک ذات ہے کولو جو نچلی ذات کہلاتی ہے نا شڈول کاسٹ آئی کولو ان کا نمائندہ بھی موجود پارسیوں کا نمائندہ ایم پی بھنڈارا وہ بھی اسمبلی موجود یہ سب اقلیتی نشی سے عیسائیوں کا نمائندہ تھا کرنل ہربرڈ یہ پارلیمانی سیکرٹری تھا وزارت دفاع کا وہ بھی اس میں موجود اور کرنل ہربرڈ جو عیسائیوں کا نمائندہ تھا اس کی تاریخی حیثیت اس نے خود بتائی کہ میں پہلا آدمی ہوں جو اوپن ہار سرجری کا آپریشن ہوا تو سب سے پہلے پاکستان میں کرنل ہربڑ کا ہوا اس کا نام اس لیے وہ ہے کہ سب سے پہلا بائی پاس جو ہے وہ کرنل ہربڑ کا ہوا ان سارے لوگوں میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ ساری اقلیتی نمائندے وہاں موجود تھے کسی نے اعتراض نہیں کیا اور متفقہ طور پر یہ قانون پاس ہوا اب یہ بک بک کرنا کہ جی یہ تو مولویوں نے بنا دیا یہ بنا دیا وہ کر دیا وہ کر دیا پورے تین سو سینتیس دو سو سینتیس اراکین نے دستخط کیے تب جا کر کے یہ قانون تو نائنٹی فائیو سی جو ہے یہ پھر لاگو ہوا اس میں جو گڑبڑ ہوئی پھر سپریم کورٹ میں ایک محمد اسماعیل قریشی ہے اس کی متبوعہ کتاب بھی اس نے مقدمہ لڑکے سزا کو سپریم کورٹ سے اس کو منظور کیا کہا کہ اس کی سزا جو ہے یہی ہونی چاہیے اب آئیے اس نے یہ کام کیا اس نے غلط کیا یا صحیح کیا, کیا اس کو ہمارے تاجرات پاکستان تین سو دو کے سزائے موت دی جائے اب سنیا جب کوئی ایسا معاملہ بالکل مشہور اور معروف ہو جائے کوئی آدمی اگر اسے قتل کر دے تو اب اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی ٹھیک اب سنیے آپ میرا خیال آپ نے شاید جو جج تھے پرویز ان کا فیصلہ شاید نہیں پڑا ہو میں نے اس اخبار کو سمال کے رکھا ہوا ہے جج نے یہ فیصلہ دیا کہ تاظیرات پاکستان 302 کے تحت اس کو سزا موت دی جائے گی لیکن اسلامی نکت نظر سے اس نے صحیح کیا یہ کورٹ کر اس نے اپنی آخرت بچائی اس جج نے اپنی اور یہ ہیڈنگ میں ہے یہ کہ اسلامی نکت نظر سے اس نے صحیح کام کیا اور تازی رات پاکستان کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ تین سو دو میں سزائے موت دی جائے اور اس کے بعد کیا ہوا حکومت نے اس بےچارے کا بور یا بستر لپیٹ کر معلوم تھا کہ اس کو قتل کر دے گا اس نے سزائے موت سنائے تو تو سعودی عرب بھیج دیا اس کو اپنے خرچے اس کے بیوی بی بی بچے جج سہا اس وقت سعودی عرب میں جو ہیں وہ موجود ہیں اچھا اب سب کو تو یہ تو کہا جاتا اب کہ یہ تو پوچھے کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ بیوی بی آسیہ کو سزا دی گئی یا نہیں دی گئی یہ یہ کوئی اس کو تو کوئی پوچھے یا نہیں ایک بات یہ اس کا چونکہ گاڑ تھا تو ذاتی نوعیت میں بھی یہ اتنی بدتمیزی کرتا تھا دینی معاملات میں دینی عمر میں کہ جس کی انتہا نہیں تو اس کو ذاتی بھی اس کا آدمی کو مجھے ہدف بنانا اور اس نے مار دیا اب فرانسیسی ایک وہ آئی میرے پاس جرنلسٹ اسی مسئلے پہ انٹرویو کرنے اور وہ چلا پھر امریکن چینل پر تو اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اس کو اگر پھانسی دی گئی تو آپ تو اس کو شہید کہیں گے ایک تنظیہ تھا نا ان کی طرف یورپ کی طرف تو میں نے اس سے کہا جی بڑا میں نے کہا شاندار سوال آپ نے پوچھا میں نے کہا یہ بتائیے کہ بھٹو صاحب کو سپریم کورٹ کی فل بینچ نے نواب محمد صدیق خان کے مارنے پر اس کو سزائے موت دی پنجاب کے ہائی کورٹ میں مولوی مشتاق چیف جسٹس اس نے سزائے موت سنائی سپریم کورٹ میں گیا سپریم کوٹ نے سزائے موت برقرار رکھی اور پوری فل بینچ نے فیصلہ دیا کہ اس کو سزائے موت دی جائے بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی چالیس سال سے بھٹو صاحب کو شہید کہہ رہے پیپل پٹ ٹھیک ہے تو آپ کے لیڈر کو تو شہید کہ تو کوئی نہیں پوچھے گا تو اس لیے شہید نہیں کہا جائے کہ یہ غریب آدمی تھا ہمارے آپ اس لیے اس کو شہید نہ کہا جائے تو اور اس پر ابھی اور یہ کیا نام ہے ہمارے دنیا دار نہیں اس وقت جو سپریم کورٹ میں نظر دوسری نظر ثانی کی درخواست دی گئی ہے نا اس کا پیروی کوئی پیرا غیرہ نہیں کر رہا پنجاب ہائی کو کا چیف جسٹس خواجہ شریف اس کی پیروی کر رہا کیا جاہی لاد بلکہ یہ کہا اس نے وہ اس جیوری جو اس کو نگرانی کر رہے تھے کہا کہ یہ شرف آپ مجھے دیں میں اس کا مقدمہ حالانکہ وہ لاہور میں رہتا ہر تاریخ پر وہ پنڈی جائے گا اپنی گاڑی میں تو کوئی جاہی میں نہیں لڑا اور اس کے بعد اسلام آباد سپریم کورٹ کے بار نے یہ قرارداد پیش کی کہ اس کو بچانے کے لیے جو وکیل کھڑا ہوگا اس کو بار کے ممری سے نکال دیا جائے یہ کوئی جاہل لوگ ہیں جو اتنے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ رسالت میں گستاخی اتنا حساس مسئلہ ہے کہ کبھی بھی کوئی اسے برداشت نہیں کرے گا اب آئیے کیا ایسا کوئی مقدمہ حضور کے زمانے میں آیا اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور صحابہ کرام علی مریضوان کے سامنے بیٹھ فرما ہے کوئی میری مدد کرے حضور کیا کیا انسی کا اعلان کیا, اس کو مارو. ایک گئے خدا کا کرنا دیکھے کہ جب وہ ہاتھ آیا تو ان کے پاک کو ہتھیار ہی نہیں تھا اس کی گردن مر دی اور اس کی بیوی جو تھی وہ اس نے نبی نہیں مانا تھا اپنی بیوی کو اور بیوی تو کسی کو مانتی نہیں آپ جانتے ہاں تو اس کو نبی نہیں مانا اس کی بیوی نے تو جب وہ ہرخڑ کرنے لگا تو اس کے گاڑ آ گئے گا محافظین تو بیوی چونکہ اس کی نبوت کو نہیں مانتی پوچھا کیا ہوا کیا, ہوا، کیا ہوا، خاموش ہو چلے جاؤ وہی،, وہی آ رہی سب کو بگا دیا اور اس نے جان سے مار کو صاحب آ گئے کہ حضور میں نے اس کو جان نم رسید کر دی حضور نے مروایا کاب بن اشرف کو حضور نے مروایا یہ کہہ کر کے کہ حضور کی گستاخی کرتا دی، یہاں تک کہ فتح مکہ جب ہوئی تو دو ایک ایسے لوگ تھے جنہوں نے گانے والی عورتیں رکھی تھیں جو حضور کی شان میں گستاخی کرتی ان کے لیے حضور نے فرمایا یہ کعبے کے خلاف میں بھی اگر لپٹ جائیں تب بھی ان کو نہیں چھوڑنا اور کعبے کے خلاف میں شر لپٹ گیا انا سب نے مالک کے غالب فرما اس کو نکال کر کے مار تو مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان اس کو قتل کیا گیا اسی طرح ایک نابینا صحابی تھے ان کی خادمہ تھی اور لنڈگی وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتی انہوں سے قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے پورے مقدمے کو سن کر حضور نے اس قتل کو معاف کر دیا اب شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سزا موت نہیں دی جائے گی شریعت بینچ اگر ہو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں بین اس کو بھی قانونی دفاع حاصل وہ سن لیجیے آپ کیا کراداد مقاصد ایٹی میں آئین کا حصہ بنی اور کراداد مقاصد میں یہ موجود ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا اب ہماری اور آپ کی رسائی نہیں سپریم کورٹ جائیں کہ یہ قانون اسلام کے خلاف یہ قانون اسلام کے خلاف کہ چیلنج کر سکتے ہیں اسی طرح جو حلف نامہ ہے آئین میں صدر کا وزیراعظم کا ایم این اے کا سینیٹر کا وزیر کا حلف نامے میں یہ ہے پاکستان اسلامی ریاست ہے اور اس کا نام اسلامی جمہوریت پاکستان ہے میں اس نظریے کو قائم رکھنے میں ہماوت کوشاں رہوں گا یہ حلف نامے کے الفاظ تو شریعت کے روح سے ایک مقدمہ لڑا جائے اس شخص کو پھانسی نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو غلط ہو میں تفصیل بیان کر دی تاکہ آئندہ کو اس معاملے میں سوال ہی نہ